اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں بلکہ اللہ نے ان پر لانت کی ان کے کفر کے سبب تو ان میں تھوڑے آمان لاتے ہیں